الحمدللہ الحمد انا اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له انا اشهد ان سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد عبد الله ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ يا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْكَ صَوْتٍ النبي ولا ت جہرو لہلک جہری بات بتات شور سد اللہ رسو کریم الاح و ملاکت اللہ ددین وسلیم سلیم سلاد و سلام علیہ سیدی یا رسول اللہ والا علی گوا صاب گیا حبی اللہ اسلاد و سلام علیہ گیا سیدی رسول اللہ والا علی گوا صاب گیا اللہ و یار یا خاتم بندہ پرور پروردگارم امت احمد نبی دوست دار جار یارم تاب اولاد علی مذہب انفی ادارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوس اعظم زیر سایا ہربلی صدیق ککس حسن کمال محمدس فاروق ضلع جاو جلال محمدس عثمان جائے شمائے جمال محمدس حیدر بہار باغ خسال محمد است صلی اللہ علیہ وسلم جس سوہانی گھڑی چمک طے باغ کا جان اس دل افروز سات بے لاکھوں سلام جن کے جلوے سے مرجائی کلیاں کھلی اس گلے پاک ممبت بے لاکھوں سلام اندے شیشے جھلا جھل دمکنے لگے جلوریزی اداوت بے لاکھوں سلام جس سے کھاری کوئیں شیر جاں بنے اس زلال حلاوت بے لاکھوں سلام جن کے آگے کھچی گردنیں جھک گئیں اس خداد خدا شوقت بے لاکھوں سلام ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں شیر غران ستوت بے لاکھوں سلام الغرض ان کے ہر مو بے لاکھوں درود ان کی ہر خوسلت بے لاکھوں سلام ان کے ہر نام و نسبت بے نامی درود ان کے ہر وقت و حالت بے لاکھوں سلام بے بناوٹ ادا پر ہزاروں درود بے تکلف ملاحت بے لاکھوں سلام زمین و زماں تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے کلیم و نجی مسیح و صفی خلیل و رضی رسول و نبی عتیق و وسی غنی و علی سنا کی زبان تمہارے لیے اصالت کل امامت کل سیادت کل عمارت کل حکومت کل ولات کل خدا کے یہاں تمہارے لیے نہ روح امین نہ عرش بری نہ لوہے مبین کوئی بھی کہیں خبر ہی نہیں جو رمزیں کھلی عزل کی نہاں تمہارے لیے اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے خر کو پھیر لیا گئے ہوئے دن کو اثر کیا یہ تابو تمام تمہارے لیے وہ چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کے دنوں بلے لوا کے تلے سنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے پجرات دی وکار سامی نے محترم علمائے کرام مشح قراض رات نعتخان اضراد اللہ رب العالمین کا بے حد اور بے حساب شکر ہے کہ اس نے ہمیں یہاں جمع ہونے کی اور حاضر ہونے کی توفیق بخشی نہ فکر کی جولانی نہ غرض ہنر مندی نہ فکر کی جولانی نہ غرض ہنر مندی توصیف پیمبر ہے توفیق خدا بندی رضا دل کو جو بنانا تھا جل وگائے حبیب اعلی حضرت بریلوی عرض کرتے ہیں رضا دل کو جو بنانا تھا جل وگا حبیب تو پیارے قید خدی سے رحیدہ ہونا تھا اعلی حضرت بریلوی فرماتے ہیں کہ احمد رضا جب آپ نے اپنے دل کے اندر نبی علیہ السلاۃ وسلام کی محبت اور حضور کی الفت کو بسانا تھا تو پھر قاری کی محبت پہلے دل سے نکالنی تو تھی نا کمز در دلے مسلم مقام مستفاظ اور آبروئے ماں جنام مصطفاظ جام وصال د پین والے عاشق مست جمال ہو روندے در منگ ملنگ بے ننگ شو دے درد تے تال ہو روندے ٹکڑے منگ تے شور بے پین والے والا جس چکھ لیا جان دائی, دائی ہاریاں دا کم عشق نائی کم شیر دلیر جوان عالم شاہ میں عشق دا کی دسا سمرا دین اسلام ایمان د بس لمبی چوڑی بات نہیں ہونی جتنی دیر آپ بیٹھے اپنے دل کو خالی کر کے حضور کی محبت کے لیے چند باتیں سنیں ہمارے میرے عزیز بھی ہیں علامہ بھی ہیں فہامہ بھی ہیں بزرگ بھی ہیں صوفی بھی ہیں حضرت مولانا غلام غوث بغدادی تو انہوں نے مجھے کہا تو میں حاضر ہو گیا ہوں جو آدمی کمزور دل ہے اس کا کام ہی نہیں ہے حضور سے محبت کرنا جس کی ٹانگیں ویسے کانپ رہی ہوں کہ مولانا صاحب کیا کرنے لگے ہیں تو وہ اس کا کام نہیں ہے بوز دل بندے کا کام ہی نہیں ہے حضور سے محبت کرنا جو بوز دل تھے وہ تو دیکھ کر بھی محبت نہیں کر سکے اس لیے وہ منافق رہ گئے اور جنہوں نے سب کچھ حضور پر قربان کر دیا وہ حضور کے صحابہ اور غلام بن گئے اقبال درویش لاہوری مصور پاکستان وہ کہتا ہے سرود رفتہ باز آیت کے نہ آیت سرود رفتہ باز آیت کے نہ آیت نسیم از حجاز آیت کے نہ آیت کہنے لگا پتنی مسلمانوں کی دوبارہ عظمت بحال ہوگی کہ نہیں اور نسیم از حجاز آیت کے نہ آیت پتنی اب مدینہ پاک سے ٹھنڈی ہوا آئے نہ آئے سربر احمد روزگار این فقیرے کل لگا میں تو مر رہا ہوں میری زندگی تو ہو گئی مکمل دیگر دان آئے راز آیت کے نہایت پتنی پھر مسلمانوں میں ایسا غیرت مند عاشق آئے یا نہ آئے وہ اقبال دیگر آئے راز آیت کے نہ وہ اقبال کلندر لاہوری اور درویش لاہوری کہتے ہیں کہ نہ ساک از پیمانہ گفتگ حدیث عشق بے باگانہ گفتگ اقبال کہتے ہیں کہ میرے کلام میں نہ شراب کی بات نہ پینے والوں کی بات نہ شراب پلانے والوں کی بات نہ کے برتنوں کی بات نہ ساکین از پیمانہ گفتگ حدیث عشق بے باگانہ گفتگ کہنے لگا کہ میرے کلام کے اندر تمہیں اس قسم کی کوئی بات گندی نہیں نظر آئے گی ہاں ایک بات ضرور ہوگی کہ جب میں رسول اللہ کے عشق و محبت کی بات کروں گا تو بڑا بےباک ہو کے بات کروں گا تو میں نے کلندر لاہوری سے سوال کیا میں نے کہا اے بی سی پڑھ کے آپ بے باق ہو گئے یورپ پڑھ کے آئے اس لیے بے باق ہو گئے بھیا اقبال جامع ازخمستان خود ہی درکش کہ تم ازم خانہ مغرب سے خود بے گان امی آئی میں نے کہا کہ وہاں آپ یورپ کے اندر گئے اس لیے بے باق ہو گئے علامہ اقبال فرمانے لگے نینا مولانا خاتم یہ بات نہیں ہے میں یورپ سے پڑھ کر بے باک نہیں ہوا شنیدم آچ از پاکا امت ترابہ شوقی رندانہ گفتم کہنے لگا کہ حضور کے شکم محبت کی بات میں نے سیدنا صدیقی کے اکبر سے لے کر غازی الم تک ایسی سنی جو میں بیان کر رہا ہوں تو نبی علیہ السلاد والسلام کیشک محبت کی بات یہ کام اجاگر کرنا ہے حضور کی عزت پر بات کرنی ہے ایسے سر جھکا کے بات نہیں کرنی ایسے جو ہمیں لوگ کہتے ہیں ایسے بات کرو ایسے بات نہیں ہو سکتی ایسے سر جھکا کے کہ ہلکی سی بات کرو کیونکہ حالات نہیں ٹھیک حالات بڑے خراب ہیں حالات ٹھیک کب ہوئے یہ میرے پاس سبل الداو ورشاد رشاط پڑی ہے میدان عد میں ستر مرتبہ کافروں نے تلوار سے رسول اللہ پر حملہ کیا اس وقت حالات ٹھیک تھے حالات کب تھے مجھے کوئی بتائے چار دندان مبارک کو پتھر لگا سامنے والے کو کون ہے آج ہر بندہ اٹھ کر بات کرتا ہے میں کہتا ہوں میری پگڑی سلامت رہنی چاہیے مجھے کچھ نہیں ہونا چاہیے میں استاد الما بن گیا ہر بندہ اپنا سائز دیکھ رہا ہے کہ میرا سائز کتنا ہے میں اس سائز سے حضور سے محبت کروں یہ بات عجیب و غریب ہے اقبال کہتا ہے کہ سبب اس کا کچھ اور ہی ہے جس کو تو خود سمجھتا ہے کہ زوال بندہ مومن کا بے ذری سے نہیں کہ مسلمانوں کی ضلعت کی وجہ تین سو تیرہ تھے تو کوئی چیز حضور کی طرف نہ آ سکی آج سوہ ارب مسلمان ہیں تو لوگوں نے حضور کے لیے ڈرامے بنا دیے اس پر اب سوچنے والی بات ہے اور اس پر غور کرنے والی بات ہے ہر بندہ اپنا سائز دیکھ رہا ہے کہ میرا سائز کتنا ہے تو میں اس سائز کے مطابق حضور سے محبت کروں نہ, نہ کسی کا سائز نہیں صرف حضور کی شان دیکھنی ہے کہ رسول اللہ کی شان کیا ہے حضور کی عظمت کیا ہے حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ نے کشف الماجوب شریف کے اندر لکھا سنے ذرا آج لوگ منہ دھونے کا پتہ نہیں ہے حضور کے بارے میں لوگ باتیں کرتے ہیں کھڑے ہو کے سلام پڑنا ہے کہ بیٹھ کے پڑھنا ہے اور اس سائز سے پڑھنا ہے کہ اس سائز سے پڑھنا ہے میں نے کہا تو ہوتا کون ہے حضور کے بارے میں بات کرنے والا حضرت داتا صاحب علیہ رحمان نے کشف شریف کے اندر لکھا پر کے ولی کی ساری زندگی ولی کی ساری زندگی اس کی عبادتیں اور ریاضتیں نبی کے ایک سانس کے برابر بھی نہیں ہے آپ <تصفح> کو بات سمجھ نہیں آئی ہاں یہ دادا صاحب علیہ رحمان نے امام الانبیاء کے بارے میں بات نہیں کی حضور کی شان تو ہماں پیغمبراں درجست خدا دانت کے تو درچے مکانی عرش کی عقل دنگ ہے چرخ میں آسمان ہے جانے مراد اب کدھر ہائے تیرا مکان ہے ارش پہ جا کے مرغیا عقل تھک کے گرا غشا گیا ابھی منزلوں پر پہلا ہی آستان ہے گود میں آلم شباب ہال شباب کچھ نہ پوچھ گل بنے باغ نور کی کچھ اور ہی اٹھانے اس لیے نہیں میں نعرے لگوا رہا کہ میری تک میں کہہ دوں کہ اندر گرمی حرارت پیدا کرو چو چو نال حضور نار محبت نہیں ہوں کر کے حضور نال محبت ہوں صرف اتنی بات ہے حضور کے بارے میں بات کرنی ہے اور ایسے بات کرنی ہے کہ کافر بھی لرزہ برندام ہو ایسے بھی مسلمانوں کو ہو کیا گیا ہے لبیک کا معنی یہی ہے جو ہم نعرہ لگا رہے اس کا معنی یہ ہے یا یارسول چودہ سو سال گزر گئے حالات جیسے بھی ہیں دنیا کے اندر ہمارے حالات جیسے بھی ہے لیکن ہم آپ کی عزت اور آبرو کے لیے آج بھی حاضر ہیں تو دادا صاحب کے مسئلہ سمجھ گئے کہ جب ولی کی ساری زندگی چاہے وہ قطب الاقتاب ہو چاہے وہ غوث الاغیاس ہو چاہے وہ وقت کا مجدد ہو نبی کے سانس کے برابر نہیں نبی کے سانس کے برابر نہیں تو ہمارے آک و مولا کی شان تو برا البرا ہے اعلی حضرت بلیل کہتے کہتے تیرے در کا درباں ہے جبریل اعظم تیرا مد خاں ہر نبی و ولی ہے ہے بے تاب جس کے لیے عرش اعظم ہے بیتاب جس کے لیے عرش اعظم یہ اسراہ روے لا مکان کی گلی ہے خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسولوں سے آلہ ہمارا نبی کرنو بدلی رسولوں کی ہوتی رہی چاند بدلی سے نکلا ہمارا نبی جن کے تلووں کا دھومن حیاب حیات ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی ہمارے آقا و مولا حضور پر نور شاف یومن نشور صلی اللہ تعالیٰ علیہ ولی وبارک و, و, و, و, و سلم کے ساتھ جو محبت ہے وہ دیکھ کر نہیں کرنی کہ فلاں بندہ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہمارے بزرگ پہلے سارے فیصلے کر گئے آج کوئی نئے مولوی نہیں پیدا ہوئے نہ کوئی نیا دین آیا یہ سارے کچھ فیصلے پہلے ہو چکے اور آج بارہ ربیع الاول شریف کو ایک سکھ کو بٹھا دیا جاتا ہے ایک ہندو کو بٹھا دیا جاتا ہے ایک عیسائی کو کہ جی آپ بتائیں آپ حضور کے بارے میں کیا کہتے میں نے کہا جو سکھ اور ہندو رسول اللہ کا کلمہ نہیں پڑھ سکا اس کمینے کو کیا ہے حضور کی شان کیا ہے اگر حضور کی شان پوچھنی ہے تو جناب عیسیٰ السلام سے پوچھو جناب علیہ السلام سے پوچھو اب ہندو جو حضور کی شان بیان کر رہے تو اس سے حضور کا مقام کو بڑھ رہا ہے کہ بھئی ایک ہندو اٹھ کر کہہ رہا ہے کہ واقع جی وہ آپ کے نبی جو ہے وہ بڑے اچھے تھے اور وہ اس سطح کی بات کر رہے میں نے کہا کمینوں اگر رسول اللہ کی شان پوچھنی ہے تو جناب سیدنا صدیق اکبر سے پوچھو حضرت فاروق اعظم سے پوچھو حضرت عثمان غنی سے پوچھو حضرت حیدر کررال سے پوچھو حضرت صاحب سے پوچھو حضرت ابو عبیدہ بن کرال سے پوچھو اب ہندوؤں سے پوچھ رہے ہو تم اور پھر لوگ آج عث حسنہ کی بات کرتے ہیں کہ جی عسو حسنہ کی بات کرو میں نے کہا عسوائے حسنہ کہ کی کیا بات ہے بھائی پچیس دسمبر کو کیک کاٹنے کا نام اس وسن ہے عیسائیوں کے ساتھ محبت اور عقیدت کا نام اس وی ہے یہ علماء بیٹھے ہیں آپ کوئی کسی کتاب سے نکال کر بتائے کہ ہمارے آقا و مولا نے یہود و نسارہ کے ساتھ اس طرح کی کوئی اپنی امت کو تعلیم دی ہو کہ جب ان کا یہ دن آئے تو تم نے جناب ان کے گھروں میں جا کر کیک کاٹنے لیکن جو رسول اللہ کا کلمہ نہ پڑ سکا اب ہم نے لوگوں کو دیکھنا ہے کہ فلاں کیا کہہ رہا ہے فلاں کیا کہہ رہا ہے فلاں کیا کہہ رہا ہے ایسی بات نہیں کرنی اس حسنہ یہ ہے جو میں بیان کرنے لگا یہ اس وسنا ہے اور منہ دھونے کا پتہ نہیں ہے اور لوگ باتیں ناموس رسالت پر کرتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ناموس رسالت کا مسئلہ یہ بچوں کا مسئلہ ہے اور اب وہ راول پنڈی کے اندر ایک عیسائی وہ ہے تو مسلمان لیکن اس نے گستاخی کی اب سارا کفر پھر کٹھا ہو رہا ہے یہ پاگل تھا اور پاگل کو سزا نہیں ملنی چاہیے اس نے حضور کی گستاخی کی اب پورا کفر پھر کٹھا ہو رہا ہے کہ جناب نہیں اس کو بچانا ہے یہ میں حدی پاک بیان کرنے لگا ہوں میں نے کہا یہاں تو جانور بھی پاگل ہو تو جب رسول اللہ کی بات آئے تو وہ بھی اپنا پاگل پنکھ چھوڑ دیتے ہیں تو یہ تو انسان ہے تمہیں کس نے کہا کہ جب پاگل ہے تو اس کو دنیا میں اور کوئی بکواس نہیں آیا پاگل تھا تو حضور کے بارے میں بات کرنی تھی اس نے اور پھر ہمارے مسلمان وہ جی پاگل تھا میں نے کہا پاگل یہ میں حدیث پاک بیان گازی ایاز نے شفاظ شریف کے اندر لکھا کہ ایک اونٹ میرے آقا و مولا ایک باغ میں تشریف لے گئے وہاں ایک اونٹ تھا اور وہ کان اللہ الجمل جو بھی باغ میں داخل ہوتا وہ اونٹ کاٹتا اسے دوڑتا اسے کھانے کے لیے اور جب میرے آقا و مولا تشریف لے گئے تو صحابہ سے پوچھا بھئی یہ دروازہ کیوں بند ہے باغ کا عرض کی یہ اونٹ پاگل ہے پنجابی کہ جلہ پنجابی کے تو صحیح ترجمہ ہے جلہ اردو کے اندر اس کا مانا ہے یہ پاگل تو میرے آکاؤں مولا نے فرمایا یہ گیٹ کھول دو اونٹ بھی پاگل ہو اور جب رسول اللہ کو دیکھا تو نبی علیہ السلام سلام کے سامنے آ کر وہ لمبے لمبے ہونٹ حضور کے سامنے رکھ دیے اور حضور کے سامنے جو ہے وہ بیٹھ گیا اور حضور کے پاؤں مبارک کے سامنے ایسے سر جو ہے وہ نیچے کر کے بیٹھ گیا صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ابھی, ابھی تو ہر بندے کو کاٹتا تھا تو قالا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما بینا ورد شیون اللہ یام انی رسول اللہ فرمایا زمین اور آسمان ان کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو یہ نہ جانتی ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں آآ یہ یہاں تو اونٹ بھی پاگل ہو تو وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں تو یہ کون سا پاگل راول پنڈی میں آ گیا برطانیہ کا رہنے والا جس نے حضور کے بارے میں بات کر دی اور پھر اب اس کو بچانے کے لیے پورا کفر پھر اکٹھا ہو رہا ہے اور ہمارے کہتے ہیں ہاں جی اس پر یہ بات نہیں ہوگی میں نے کہا اس پر بات نہیں ہونی اب تو مسمۂ حسانہ کی باتیں کرتے ہو عسوائے حسینا یہ ہے کہ ممتاز قادری کو دو مرتبہ سزائے موت سنا کر اندر بٹھانا یہ اس وائی ہے ہمیں بھی بتاؤ یہ عسمائی حسانہ یہ میرے سامنے یہ سارا یہ ساری چیزیں پڑی ہیں یہ رسول اللہ کا دین ہے جو میں نے ساتھ رکھا ہوا ہے جس قانون کے تحت غازی المدین پھانسی پر لٹکا اسی قانون کے تحت آج ممتاز قادری اندر ہے اسی قانون کے تحت اندر ہے اور ممتاز کادری کا کوئی جرم نہیں ہے ممتاز قادری کا ایک لمحے کے لیے بھی جرم نہیں ہے بلکہ اس کے ابا جی نے بتایا کہ ممتاز قادری نے مجھے کہا کہ جناب جب میں نے اس کو مارنے کا ارادہ کیا تو میں نے کہا یہ پچیس کمانڈو ہیں یہ تو مجھے گولی مار دیں گے کہنے لگا ایک لمحے کے لیے جب میں رکا تو وہاں مجھے اولیاء اللہ نظر آئے سامنے کھڑے ہوئے اور انہوں نے مجھے اشارہ کیا کہ تُو اس بات کی پرواہ نہ کر ان کے ہاتھ کو باندھنا یہ ہمارا کام ہے تو گستاخ کو مار دے گولی ہمارے سامنے پاگل ہے تو اس کو دفن کرو پاگل ہے تو اس نے ہمارے آتا مولا کے بارے میں بات کرنی ہے اور پھر ہماری قوم بھی کہتی ہے نہیں جی مولانا صاحب ہلکی بات کرو تھوڑا سا نرم بات کرو تھوڑی سی سر جھکا کے جیو یہ میں نے آٹھ گز کی پگڑی باندھی ہوئی ہے پہلے میں پانچ گز کی باندھتا تھا اب میں نے یہ ڈبل آٹھ گز کی باندھی ہوئی ہے صرف اس لیے باندھی ہے کہ جب سے میں نے ناموسر سالت پر بات شروع کی مجھے پتہ ہے پاکستان میں لوگ بڑے بڑے منافق موجود ہیں لیکن حشر کو ہوگا یہ معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون ہم سوے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ اور کافلہ ہوگا روان قافلہ سالار کے ساتھ یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر درو دیوار کے ساتھ اے مظر ہم بھی سنیں گے کوئی ناطے رنگی گھر ملاقات ہو گئی شاعر دربار کے ساتھ یہ میں نے صرف اس لیے باندھی ہوئی ہے صرف اس لیے باندھی ہے یہ کوئی ایسے نہیں کہ میں بوز دلی سے بات کرتا ہوں میں یہاں بھی وہی بات کرتا ہوں اور مجھے کوئی اندھیری کوٹڑی میں بھی لے جائے وہاں بھی یہی بات کرتا ہوں مجھے کوئی تلواروں کے سائے میں لے جائے پھر بھی میں وہ وہی بات کرتا ہوں بلکہ میں نے اپنا جیل والا ساز و سامان باندھ کر اپنے سرانے رکھا ہوا ہے رات کسی وقت بھی پولیس آ جائے تو میں ساتھ چلا جاؤں ان کے ایسی کوئی زندگی ہے امام مالک کا یہ فرمان موجود ہے میرے سامنے شفاظ شریف پڑی ہے فرمایا رسول اللہ کے بارے میں کوئی دنیا میں بات کرے اور پھر حضور کی امت بدلا نہ لے اسے آج لوگ ہمیں نیا کوئی دین پڑھانا چاہتے ہیں اپنے بارے میں تو کوئی بات نہیں کرنے دیتا اور جب حضور کی بات ہے تو کہتے ہیں مولانا صاحب ہلکی بات کرو ہلکی بات تب ہو سکتی ہے مجھے کوئی تھپڑ مارے میری کوئی پگڑی کھینچے تو میرے جناب حضرت علامہ مولانا غلام گوس بغدادی مجھے کہہ سکتے ہیں استادی آپ بھی تو بڑے ڈاڈے ہیں آپ بھی تو بڑے سخت ہیں ذرا آپ کی پگڑی کھینچی گئی تو صبر کرے میرے اندر کوئی بات مجھے کوئی گالی دے تو صبر ہو سکتا ہے جب ناموسر سالت پر بات ہوگی پھر ایسے کر کے ہوگی ایسے کر کے نہیں ہوگی کر کے بات ہوگی رہی نہ سر جھکا کے جی نہ جھکا کے جی میں کراچی پگڑی بدل کے نہیں آیا میری ہر چیز موجود ہے میں کراچی ایسے منہ چھپا کر نہیں آیا اپنی پگڑی کا رنگ نہیں بدلا نہ مومن کا رنگ ایک ہی ہوتا ہے میں جہاں بھی جاتا ہوں اسی انداز سے جاتا ہوں نہ میں نے کبھی گاڑی بدلی گھر سے نکلتے ہوئے واپس آتے ہوئے نہ میں نے کبھی گاڑی بدلی میری اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے ہاں ہاں اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا, تیرا میں نے کہا دنیا کے اندر کسی کتے کے گلے میں پٹا ہو تو کارپوریشن والے کی گولی نہیں مارتے یہ سائوں والا ہے مالکوں والا ہے تو میں نے کہا کہ ہمارا بھی تو کم از کم پٹا ہے نا گلے میں جب حضور کی بات کر رہے ہیں تو ہمیں پتہ نہیں ہے جن کی بات کر رہے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں اس واقع جو بوس دل بندہ ہے وہ میری تقریر سنی نہیں سکتا مولانا غلام گاؤں تو دلیر آدمی ہے مجھے بلا لیتے مولانا صاحب ہلکی بات کریں ہلکی بات کیسے کریں نہ صاحب جھکا کے جئے نہ منہ چھپا کے جئے ستمگر کی نظروں سے نظریں ملا کے جیے دو دن اگر ہم کم جیے تو اس میں حیرت کیا ہم ان کے ساتھ تھے جو شمع جلا کے جی محبوب غم گسار کی محنتوں کا یہ خوب ہم نے سلا دیا جو ہمارے غم میں گھل گئے ہم نے انہیں دل سے بھلا دیا تیرے سورو بدر کے باب کے ہم برقلٹ کے گزر گئے میرے آکوں مولا پر تلواروں سے حملے ہو اور مولوی خادم اپنی پگڑی کی بیچ جو ہے وہ سیدھے کرتا رہے کہ نہیں نہیں نہیں حالات نہیں ٹھیک حالات نہیں ٹھیک کراچی میں بات ہو رہے لاہور میں بات ہو رہا ہے نا, نا ہم جہاں بھی ہوں گے حضور کی بات ایسے کریں گے اب بھی موجود ہے ہمیں مجھے ریڑھی پر جدھر مرضی کوئی لے جائے لیکن لے جائے حضور کے نام پر ویسے نہیں کتے کی رسی مالک کے ہاتھ میں ہو تو وہ شیر کو بھی پڑ جاتا ہے وہ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کتے کے اندر یہ پاور ہے کتے کو اس بات کا یقین ہوتا ہے مالک جو ساتھ ہے مالک کی وجہ سے وہ شیر کو پڑ جاتا ہے اور ہمارا وہ جرنل جو ہمیں جیل کے اندر رکھا اور پکا بند کر دیا وہ عدالت کی طرف جاتے ہوئے اس کو ہارٹ اٹیک ہو گیا اب سوچنے والی بات ہے قیامت تک جب حضور کے غلاموں کی بات ہوگی اس کے بات ہی نرالی ہے کمانڈو اور چیف آف آرمی سٹاف اور صدر پاکستان جنرل پرویز مشرف عدالت کی طرف ابھی چلا ہے ابھی تو اس کے بعد سزا لگی ہی نہیں تو جاتے ہوئے دل ہار بیٹھا ہمارا لڑکا بھی تو ہے دو بار سزائے موت سن کر اڈالا جیل میں بیٹھے اس کو تو ہارٹ اٹیک نہیں ہوا خاضی تیرے اعلی حضرت بریلوی فرماتے ہیں جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں پھر در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکرے سب کی کھائے کیوں کھائے عقل جو دل کو دے خدا پھر تیری گلی سے جائے کیوں پوری تاریخ اسلام کی بوس دل جنرل جمے ہی کوئی نہیں تاریخ اسلام کوئی نہیں جمع جنرل بخت خان 1857 میں آج تک انگریز پریشان ہے کہ جنرل بخت خان, خان گرفتار کیوں نہیں ہو سکا آج تک انگریز پریشان ہے کہ جناب ایسا بندہ جس کو ہم نے گرفتار کر کے سزا دینی تھی کہ مسلمانوں کا جرنل کوئی نہ بنتا وہ آج تک انگریز پریشان ہے جنرل خان کمان کر رہا تھا وہ گیا کدھر ہے اور جناب محمود غزنوی ستارہ بار حملے کرنے کے لیے آیا ہندوستان پر آخری بار جب سومنات کا بت توڑنے لگا تو ہندوؤں نے کہا اتنا سونا لے لے اتنا سونا لے لے اتنا سونا لے لے, سونا لے, لے یہ بت نہ ہمارے جنرل تو ایسے گزرے آخری بار محمود غزنوی نے کی اس نے کہا کہ کمی نے میں نے جس نبی کا کلمہ پڑا ہے وہ بت بیچنے نہیں آئے وہ بت توڑنے کے لیے آئے ہیں ہمارے جرنل تو ایسے تھے میں خالد بن ولید کا بھی یہ ہمارے جرنل ہے الدین خوارزم تی گرد کی بلندی تو گھوڑے سمیت ہلاکو خان پیچھے لگے تی, تی گز بلندی تو گھوڑے سمیت دریاوے چھاڑ مار دی تھی ہلاکو خان کہنے لگا ہوئے میں اس ماں پر بھی قربان جس نے تمہیں جنم دیا اور یوسف بن تاشفین الفاسو اس کے ساتھ جنگ ہونے لگی میں صرف تعارف یہ کرانے لگا ہوں کہ لوگ آج باتیں کیسی کرتے ہیں کہتے ہماری تاریخ ہی نہیں ہے سر جھکانے کی خالد بن ولید دس بندے لے کر چالیس ہزار کے لشکر میں چلے گئے باقی با پھر تیس بعد میں مکمل ہوئے حضرت فاروق اعظم ناراض ہو گئے فرمایا آپ نے یہ کیا, کیا سنے تو حضرت خالد بن ولید نے عرض کی جناب وہ جو قرآن کے اندر موجود ہے کہ ایک مسلمان ہزار پر کے مقابلے میں آ سکتا ہے تو ہم نے دیکھنا تھا کہ وہ ہم ہی ہیں یا کوئی اور ہے یہ ہے بات آج لوگ ہمیں وہ دلی کے سبق اقبال کہتا ہے بہتر ہے کہ ان شیروں کو سکھا دے رم آحو باقی نہ رہے شیر کی شیر کا فسانہ کرتے ہیں غلاموں کو غلامی پہ رضامند اور تعویل مسائل کو بناتے ہیں بہانہ یہ کو باتیں کرنے والی حضور کی عزت اور ناموس پر ایسے بات ہوگی ایسے کر کے بات نہیں ہوگی اس لیے ہمارے بچوں نے یہ ترانہ پڑا ہے اور آخر میں, میں میں نے بھی ایسے ہاتھ اٹھا دیے یہ کام اجاگر کرنا ہے اس اجاگر کے دو معنی نے ایک تو اجاگر جنہوں نے لکھا ہے دوسرا معنی پوری دنیا کو بتانا ہے یہ کام اجاگر کرنا ہے ناموس نبی پر مرنا ہے کسی بڑی ڈیلی جی سبان لکھی تھی ڈر گئے ہو ایسے بہت دل بندہ بیٹھے ہی کوئی نہیں ہے چمک دے چہرے بیٹھے ہو سارے آہ! ادھر لوگ تقریریں کرتے ہیں وہ گاروں میں رویا وہ یاروں میں رویا وہ بازاروں میں رویا اے تقریر یہ تقریر ہے جو حضور کے بارے میں باتیں کرتا ہے ہماری قوم کہتی ہے بڑی تقریر کرتا ہے میں کہے تقریر وہ گھروں میں رویا وہ یاروں میں میں نے کہا ہمارے بزرگوں نے بھی بات کی کیا ہی زو قبضہ شفات ہے تمہاری واہ ہا قرض لیتی ہے گنا پرہیز گاری واہ مجرموں کو ڈھونڈتی پھرتی ہے رحمت کی نگاہ اے تالے بردشتہ تیری سازگاری واہ واہ میرے علی تو کون بچارا نپٹ لاشا تے اوگنہارا سرتے چاہ کے تحبا دا بھارا لامی فرید تہانا ہمارے بزرگوں نے بھی بات کیا بسم اللہ تے اسم اللہ دا تے بھینا بھارا ہو نال شباد سرور عالم چھٹسی عالم سارا ہو حدوں بے حد درود نبی نو جیدہ ایڈ پسا ہوں میں قربان تین باہو جنا ملیا نبی سہارا ہوں ہمارے بزرگوں نے بھی بات کی ہے لیکن اس انداز سے بات کی ہے میں کہتا ہوں میں نے کہا ایک جنیاڑی جدو میدان عبد عبداللہ بن عمد بن زہیر حضور کی طرف تلوار پکڑ کر آ رہا ہے اور کہنے لگا دلّا محمد صحابہ یہ نہیں کہ اگر آئیے مجھے میرے ساتھ ہو لیے تلوار ننگی آ رہی ہے اے محبت ہونی پتا ہرد لو ابود حضرت ابود جانا ایسے آگے کھڑے ہو گئے ننگی تلوار آ رہی ہے آج مسلمان گھر سے باہر نہیں نکلتا کہتا ہے حالات نہیں ٹھیک میں نے کہا حالات ٹھیک ہے کہ تلوار ننگی آ رہی ہے سامنے اور وہ اپنے گھوڑے کو ایسے بکواس کر رہا ہے حضور کے بارے میں ابو دوجانا ایسے کھڑے ہو گئے فرما حل علام یقینا محمد ام نفسی فرما کمی حضور کی طرف بعد میں جانا ہم جو موجود ہے ہماری طرف آ یہ ہے بات آج کہتے ہیں میں میری طرف میں بچ جاؤں یہ چلے جائیں اقبال کہنا ہو اگر قوت فرعون کی در پردہ مرید لانت ہے وہ قوم کے حق میں کلیم اللہ اقبال ہو جو نیک نیک آدمی در پردہ کفر کو اس کا جو ہے وہ فائدہ پہنچ رہا ہو منافقوں کو اس کا فائدہ پہنچ رہا ہو لانت ہے وہ قوم کے حق میں کلیم اللہ اقبال کہنا ایسا نیک بندہ بھی لانت ہے اس سے ہوتے جڑا نامو سے رسالت ہوتے پیرا نہیں دے سکیا اس نیکی کو کیا کرنا ہے جو نیکی رسول اللہ کی ناموس کے لیے کام نہ آئی اس نیکی کو کیا کرنا ہے جائے کہ کہاں بہزارسن مستے شراب کا ہم حافظ ایرازی کہنا کہ جناب جو لوگ لاکھوں سالوں کے بعد گھوڑے اور اپنے گھٹنے اور سر رگڑ کر پہنچتے ہیں حضور کا عزت اور ناموس کا محافظ ایک نمے میں وہاں پہنچ جاتا ہے ممتاز قادری کا والد کہتا ہے رسول اللہ نے پانچ مرتبہ ممتاز قادری کو اپنا دیدار کروایا یہ کوئی معمولی بات تھوڑی ہے کس بات پر دیدار کروایا قاتلوں کو بھی حضور دیدار کرواتے ہیں. قاتلوں نے تو جہنم میں جانا ہے ممتاز قادری کو کس سلے میں دیدار کروایا گیا اس پر فیصلہ اب ابھی امت یہ فیصلہ نہیں کر سکی کفر نے تو کہنا کافر تو غازی المدین کے بارے میں بھی نہیں مان سکے اگر ممتاز قادری قاتل ہے اور مجرم ہے تو پھر غازی المدین بھی مجرم ہے غازی المودین بھی مجرم ہے اس نے کس سے پوچھ کر راجپال کو مارا تھا اگر غازی المدین مجرم ہے تو علامہ اقبال بھی مجرم ہے جو جنازے سے پہلے پیر سید دیدار علی شاہ صاحب کو کہنے لگا شاہ جی ہم تو باتیں ہی کرتے رہے ترخوان کا منڈا بازی لے گیا تو کیا اس کو سمجھ نہیں تھی بھائی ترخوان کا منڈا بھی بازی لے گیا اس نے ماں برائے عدالت قتل کیا ہے اگر علامہ اقبال مجرم ہے تو پھر قائد اعظم محمد علی جناب بھی مجرم ہے جب ہم یہاں سے مڑے تو لکھا ہوا تھا مزار قائد تو میں نے اس وقت ہی سوچا میں نے کہا قائد تمہیں بھی لاکھوں سلام ہو اور کیسے تو آدمی ہے کہ جناب اتنا قانون پڑا ہوا علامہ اقبال تجھے بلا رہا ہے لاہور میں کہ اس لڑکے کی وکالت کرنی ہے جس نے قانون کو ہاتھ میں لیا ہے لیکن لاہور آ کر چودہ جولائی انیس سو لاہور آ کر قائد اعظم محمد علی جناح نے علامہ اقبال کو یہ نہیں کہا کہ اس لڑکے نے تو قانون کو ہاتھ میں لیا ہے میں اس کی وکالت نہیں کر سکتا قائد اعظم نے جو دلائل دیئے ہندو جا, جا آگے سے انگریز سارے بولنے لگے قید اعظم محمد علی جناح نے بڑا تاریخی جملہ کہا انیس سو انتی میں انہوں نے کہا کہ یہ آپ جو آئیں بائیں شائیں کر رہے ہیں نا یہ چونکہ چنا چھ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ حضور کی امت کو حضور سے کتنا پیار ہے آپ کو سمجھ ہی نہیں ہے اس بات کی ادھر ادھر کی نہ بات کر انہوں نے کہا ادھر ادھر کی بات نہ کر ہم جیسے بھی ہیں لیکن حضور کی امت کو آپ کو پتہ نہیں ہے ہمیں کتنا پیار ہے بہرحال وہ ہو گیا جب علامہ اقبال کلندر لاہوری علامہ اقبال واپس جانے لگے قید اعظم محمد علی جناد دو میں سلام قید اعظم الوانج. میں اس گال تو سلام دینے لگا دل بحبوب حجازی بستم زی جہد بج بے پہ وسطم میں اس لیے سلام پیش کر رہا ہوں جو میں اگلی بات کرنے لگا ہوں. میں اس لیے قید اعظم محمد علی جناد کو سلام پیش کر رہا ہوں علامہ اقبال نے قید اعظم محمد علی جناح کو کہا کہ ہم نے علم الدین ڈیفینس کمیٹی بنائی ہے ہم نے علم الدین کو رہا کرانا ہے اور اس کے لیے چندہ چاہیے قید اعظم محمد علی جناح نے اپنی جیب سے بینک کی چیک بک نکالی اور علامہ اقبال کو فرمانے لگے اگر تو کسی اور کام کے لیے چندہ مانگتا تو میں نے گن کر پیسے دینے تھے اور چونکہ آپ نے کاش کے رسول کے لیے چندہ مانگا جتنے آپ لکھیں گے میں اتنے دے دوں گا اس کو بھی سمجھ نہ آئی آج ماں برائے عدالت کی بات کرتے ہو میں نے کہا پھر کوئی بچتا ہی نہیں ہے حضرت فاروق اعظم تک حضرت فاروق جب ایک منافق نے رسول اللہ کا فیصلہ نہیں مانا آج کی بولی یہ ہے کہ حضرت عمر کو چاہیے تھا کہ اس کا ہاتھ پکڑ کر حضور کے پاس لے جاتے کہ جناب یہ بندہ ہے جس نے آپ کا فیصلہ نہیں مانا اب آپ فرمائیں اس کی کیا سزا ہے یہ تو یہ قانون تھا حضرت عمر کو نہیں پتا تھا وہاں کھڑے کھڑے کیوں فیصلہ کیا رسول اللہ کی عدالت موجود اور حضور کی بارگاہ میں اس منافق کو پکڑ کر لے جاتے کہ جناب یہ بندہ ہے جس نے آپ کا فیصلہ نہیں مانا لیکن حضرت فاروق اعظم نے جب منافق سے پوچھا بات یہی ہے کہ حضور کا فیصلہ نہیں مانا اس نے کہا تو آپ نے فرمایا ذرا ٹھہریے حضرت فاروق اعظم اندر گئے تلوار لائے اور اس کا سرتن سے جدا کر کے فرمایا ہا کضا اقدی بے قدا اللہ و رسول فرمایا جو اللہ رسول کے فیصلے پر راضی نہیں اس کا یہی فیصلہ ہے جو عمر نے کر دیا یہ ہے اس وسنا ممتاز کادری اندر دے کے اس وقت ہسنا نہیں ہے انہوں اندر دے کے جناب پندرہ فٹ دی دیوار اور بڑھا دو یہ اس وائع ہسنا ہے جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں نابینا صحابی مار کے آئے صبح کی نماز رسول اللہ کے پیچھے پڑی اور جب میرے آکا مولا نے نماز پڑھا لی اس کے بعد نظر ابن آئے نابینا صحابی کو دیکھا تو فرمایا قتل بنت مروان فرمایا ماورائے عدالت عورت مار میرا قانون ہاتھ میں لے لیا ہے تو نابینا صحابی نے کہا نا ابھی ہم تیار رسول اللہ حضور مار آیا ہو مار آیا ہوں اگر کسی کو یہ بات سمجھ نہیں نہ آتی تو وہ اپنے دماغ کا علاج کرائے یہ ممتاز قادری بھی ایسے کہہ رہا ہے میں مار آیا ہوں یہ آج کی ریت نہیں ہے یہ ریت چودہ سو سال پرانی ہے میں مار آیا ہوں مار آیا تو میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خاموش ہو گئے مسجد نبی شریف کے اندر خاموشی تاری ہو گئی نابینا سے آبھی سمجھے کہ میں نے قانون کو ہاتھ میں لیا میری سزا بھی ہوگی فوراً سوال کر دیا حال علیہ فی عالیہ کا یا رسول اللہ یا رسول اللہ اس بدلے میں اس کے بدلے میں میں عورت کو مارایا قانون ہاتھ میں لیا تو مجھے قتل کیا جائے گا میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میرے غلام یہ تو نے سوچا کیا ہے لا ینتت حفیہ انزان کیا مت تک جب میری عزت اور ناموس کا مسئلہ آئے گا تو دو جانور بھی کبھی اختلاف نہیں کریں گے جو ممتاز قادری کے بارے میں بات کرتا ہے وہ تو بکرا بھی نہیں بنتا بکروٹا بھی نہیں بنتا چھوٹا سا بکروٹا بھی ہاں وہ تو اونٹ بھی نہیں بنتا وہ تو گدا بھی نہیں بنتا میرے آتا نے فرمایا کیا مت تک حیوان بھی جب میری بات آ جائے گی پھر حیوان بھی خاموش ہو جائیں گے انسان تو انسان رہے گا یہ ہے اس حسنہ جو میں بیان کر رہا ہوں ممتاز قادری کو سزائے موت دینا اس حسنہ نہیں ہے اور آگے میرے آکا مولا نے جو بات ارشاد فرمائی فرمایا جو ایسے بندے کی زیادہ کرنا چاہتا ہے کہ جس نے ماں عدالت اللہ رسول کی مدد کی ہو میرے غلام کی زیارت کرو سر <تصفح> <تصفح> <تصفح> یہ اس حسنا جو میں بیان کر رہا ہوں یہود و نصارہ سے محبت کرنا اس وے نہیں ہے اور یہود و نصارہ کے بارے میں نرم پالیسیاں رکھنا اور یہود نصارہ کے گڈیاں اڑانا گڈی جانتے ہیں یہ محط... پتنگ بازی پتنگ بازی اب ہو رہی ہے ہمارے لاہور میں بھی لاہور میں چھوڑ کر چھانگے مانگے ہو رہی ہے میں نے کہا جی اگر لاہور کے اندر یہ پیشاب ہے تو وہاں جا کر یہ گولکاند بن گئی ہے. بھائی لاہور میں اندر پیشاب ہے گڈی اڑانا وہ پتنگ بازی منع ہے تو چھانگے مانگے جا کر گولکاند بن گئی گاند تو گاند ہے چاہے وہ لاہور کے اندر ہو چاہے وہ کراچی کے اندر ہو اور وہ جو پتنگ بازی ہے ہندوؤں نے خود لکھی یہ بات کہ حقیقت رائے ہندو جس نے رسول اللہ کے خلاف بات کی تھی اور حضرت سیدہ فاطمہ تجارا کو گالی دی تھی اس ہندو نے حقیقت رائے ہندو نے انہوں نے کہا یہ کہ اس کی یاد میں پنجاب میں میلہ جو بسنت کا منایا جاتا ہے حقیقت رائے ہندو کی یاد میں منایا جاتا ہے بتاؤ مسلمانوں کہ ہم نے کیا کرنا ہے محبوب غم گسار کی محنتوں کا یہ خوب ہم نے سلا دیا ممتاز قادری کو رہا کرنا تو درکنار جو پرانا گستاخ ہے ہم اس کی یاد میں میلے منا رہے اور غیر ملکی مہمان بلا رہے جس معاشرے کے اندر سولہ سو بندے خودکشی کر کے مر جائیں اور روزانہ کراچی سے اٹھتی ہوں بلوچستان سے اٹھتی ہوں اور فلاح جگہ سے اٹھتی ہوں ایسے حکمرانوں ہو کو گڈیاں اڑانا چاہیے یا رسول اللہ کی امت کی حفاظت کرنی چاہیے لاہور میں ایک بندہ اس نے اپنی بیٹی کو سوتے ہوئے گولی مار دی دیاندے کا بندہ تھا اور بعد میں اپنے آپ کو بھی گولی مار دی اور اس نے چھوٹا سا رکا لکھا اس نے کہا میری بیٹی آگے پڑھنا چاہتی تھی میرے پاس فیس کے پیسے نہیں تھے میں اپنی بیٹی کی خواہش نہیں پوری کر سکا میں نے اپنی بیٹی کو گولی مار دی بتاؤ مسلمانوں کیا مت کے دن وہ بیٹی اٹھ کر حضور کے پاس چلی گئی یا رسول اللہ ان سے پوچھے کہ گڈیاں اڑانے اور پتنگ اڑانے کے لیے تو ان کے پاس پیسے تھے میرے ابا جی کو اس نے پیسے کیوں نہیں دی آج دین کی بات نہیں کرنی دین کے لیے بات کرنا جرم بن گیا نہیں جی میں جو بات کر رہا ہوں ہو سکتا ہے کسی کو پریشان کر رہی یہ میرے آقا و مولا نے علماء کی ذمہ داری لگائی علماء تشریف فرمایا پوچھے ان سے کہ میرے آقا و مولا نے فرمایا بنی اسرائیل کے علماء جب قوم برائیوں میں مبتلا ہو گئی علماء نے روکا قوم باز نہ آئی فجالس فی و اقلو ام مشارب میرے آقا نے فرمایا بنی اسرائیل کے علماء کے جو ہے وہ دمخم نہیں باقی رہا وہ حالات کا مقابلہ نہیں کر سکے وہ قوم کے ساتھ مل گئے جیسے قوم تھی ایسے مولوی بن گئے فضل سر رسول اللہ وقان متق عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں حضور ٹیک لگا کے بیٹھے تھے حضور اٹھ کھڑے ہوئے حضور نے ٹیک چھوڑ دی فرمایا لا واللہ دی دی فرمایا لا نفسی بیدہی نہیں نہیں نہیں نہیں میری امت کی علماء نے یہ کام نہیں کرنا قیامت تک جیسے بھی اوپر حکمران رہے شیر شاہ سوری ہو یا اورنگ زیب عالمگیر ہو جہانگیر ہو یا اکبر ہو اور جناب شہاب الدین غوری ہو یا معمود غزنوی ہو ادھر طارق بن زیاد ہو یا محمد بن قاسم ہو کوئی بھی ہو میری امت کے علماء نے اوپر نہیں دیکھنا میری امت کے علماء نے کیا کرنا ہے حضور اٹھ کر بیٹھ گئے فرمایا میری امت کے علماء کی ذمہ داری ہے لتام النا بل معروف لطنہ انل منکر اور جیسے بھی آلات ہوں میری امت کے علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ حق بات بیان کر خاطم حسین رضوی صاحب یہاں مر جائے یا باہر مر جائے اس کی کوئی حیثیت نہیں نعرہ لگاؤ لبو میں بڑا بیمار آدمی ہوں میری تھکاوٹ تا اترنی کراچی آ کے یا رسول اللہ دا نعرا لانا ہے کہ میں میری بالکل تھکاوٹ اتر جانی چہرے این چمک رہے سبحان اللہ یہی تو مسئلہ ہے میرے آکو مولا خود چاہتے ہیں کہ میری امت میری تعریف کرے حضور اس پر خوش ہوتے ہیں حضور اس پر سلا دیتے ہیں اے میرے پاس اعلی حضرت بریلوی کی المنو والا پڑی ہے اس کے اندر اعلیٰ حضرت بریلوی نے لکھا حضرت زبیر بن عوام نبی علیہ السلط والسلام کو پنکھے سے ایسے ہوا دے رہے سونا ہے مسلمان ہم کیوں باتیں کرتے ہیں ایسے پنکھے سے ہوا دے رہے ہیں میرے آقا و مولا کی چشمان مبارک بند ہو گئی میرے آقا و مولا آرام فرما ہو گئے کافی دیر کے بعد جب میرے آقا و مولا بیدار ہوئے تو فرمایا زبیر میں جب سو گیا تھا تو پنکھے سے ہوا دینا چھوڑ دی تھی یا اس وقت سے ہوا دے رہے ہو ارض کی نہیں یار سن لا میں تو اس وقت سے ہوا دے رہا ہوں تو میرے آکام مولا نے فرمایا زبیر یہ جبریل کھڑا ہے تمہیں سلام کہہ رہا ہے <تصال> بتاؤ مسلمان جب ہوا ایسے دی جائے تو جبریل سلام کرے اور ہووے کانسٹیبل اور وقت کا گورنر سامنے کھڑا ہو حکومت بھی ان کی ہو پیچھے بھی یہود و نسارا کھڑے ہو ہو کانسٹیبل ستائی گولیاں مارنے کے بعد ہاتھ بندے ہوں پھر ناد پڑے یا رسول اللہ تیرے چاندنے والوں کی خیر <تصال> <تصال> اس لیے آپ کو صرف اتنی بات کرنی ہے کہ انہیں جانا انہیں مانا انہیں جانا انہیں مانا انہیں جانا انہیں مانا انہیں جانا انہیں مانا انہیں جانا انہیں مانا, مانا, مانا بس لبے لبے لبے اتنی بات ہے اور کوئی بات نہیں ہے آج ہر بندہ دوسری طرف جا رہا ہے کہنے لگا کہ میں تو سیدھا سادہ مسلمان ہوں میں کہا یہ سارے حضرت بریل میں سنی تو لائن بدارا بخشت بنے کا کریم ابھی سنیا کیا مت والے دن اللہ تعالیٰ نیکوں کی وجہ سے بروں کو بھی بخش دے گا لیکن ان شیروں کی لینڈ نیکل دی لگے ہو یا نا نو لینڈ مت بنا کہ میں وہ سننی ہوں جمیلے قادری مرنے کے بعد کہ میرا لاشا بھی کہے گا سلا تو سلاد <تصفح> <تصفح> اب لوگ کہتے ہیں جی اور بھی بہت سننی بن کے میں ڈالٹے تے دیسی گھی درمیان فرق دو آدم السلام کے زمانے تو دیسی گھی چلے آج بھی اس کی پہچان موجود ہے وی قسم کے ڈالٹے موجود لکھ باری کوئی اپنے آپ لیکن گل ہوتھے، کچھ سننی ہوئے کہا میں بات میں جنیا کم ایو یو کرنے بندے نے مسائل ہل ہونے اس طرح نہیں ہوں ڈالٹا ڈالٹا کائنا پہچان جناب پیشاب کے جناب لا دی جائے چاندی ورگ تناب کو نہیں نہ بنتا پیشاب پیشاب ہی راند ہاں حضور کے غلام ہے جن کو اعلیٰ حضرت نے فرمایا جماعت حضور نہ ٹوٹ کے پیار کرنا پوچھ پوچھ کے پیار نہیں کرنا این کر کے پیار کرنا ممتاز کادری کے والد صاحب کو ہم نے بلایا چار جنوری کو چونکہ چار جنوری کا دن بڑا ہم ہے تو میں نے بابا جی کو کہا کہ آپ نے لاہور ضرور آنا ہے ہزاروں کے مجمے میں آپ کا مجمع تو اللہ کمال ہے لیکن کم وہ بھی نہیں تھا آپ کا تو اس کے ساتھ برابری ہماری نہیں ہو سکتی آپ تو آپ ہیں نا لیکن ہم نے بھی لوگوں کو بلایا اور بڑی محبت سے لوگ آئے مشائق آئے علما آئے میں نے ایک دعوت دی لوگوں کو میں نے کہا مولوی خادم کو نہیں دیکھنا اور کسی عالم اور پیر کو نہیں دیکھنا صرف حضور کے نام پر آنا ہے پھر لوگ آ گئے چار بجے تک بیٹھے رہے عشاء کے بعد پروگرام شروع ہوا اور چار بجے تک کوئی بندہ نہیں گیا گئے ہوں گے چند لے کے لوگ ایسے جم کر بیٹھے رہے آخری بار ہی میں نے ممتاز قادری کے والد کو دی اس نے بات کیا کی مولانا غلام گوس بغدادی کی دعوت پر جب ملک شام گیا تو وہاں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کی قبر انور کے سامنے دیوار پر یہ شعر لکھا ہوا تھا جو میں نے ممتاز قادری کے والد کے اوپر اس کو چشمہ کر کے اپنی گفتگو کو ختم کر دینا اور یقیناً چشمہ آپ کا ایمان گواہی دے گا کہ بات صحیح ہے وہ شیر کیا لکھا تھا آپسی زبان میں وہ شعر یہ تھا کہ ارا برا کنک کرا کرائی کری منت درا اس کا ترجمہ حضرت حسان نے ایسے کیا کہ ذالمکار مفیہ ساکینا ذکرت وفینا بک یود رب حضور قیامت تک جب بڑی بڑی باتیں ہوں گی کہ بڈھا بابا چلے اڈیالہ جیل سے سوا چار بجے رات پہنچے لاہور مسلم مسجد میں علماء اور مشاک موجود ہوں تو بابا آ کر لوگوں کے سامنے روئے نہیں کہ میرے بچے کو چھڑاؤ میں مر گیا میرا دل بیٹھ جاتا ہے میں بلڈ پریشر کا مریض ہو گیا تین سال گزر گئے میں تین سالا اپنے پوتے کو دیکھ کر پریشان ہوتا ہوں میں بہت پریشان ہوں اور لاہوریوں چھڑا ہوئے نہ بابے نے یہ بات نہیں کی حضور قیامت تک جب بڑی بڑی باتیں ہوں گی کہ کمانڈو راستے میں جا کر دل ہار دے اور دو بار سدائے موت ایک کے بیٹے کو ہو چکی ہے لاہور میں بات کیا کرے حضور یہ باتیں بڑی بڑی اور کوئی نہیں کرے گا قیامت تک جب بڑی بڑی باتیں ہوں گی کہ بوڑھا آدمی اڈیا جیل سے سوا چار بجے چلے اور لاہور آ کر چار بجے رات کو ٹائم ملے تو ممتاز قادری کے والد نے بات کیا کی؟ حضور جب بڑی بڑی باتیں ہوں گی تو کسی کو پیش نہیں کیا جائے گا آپ کی برکت سے آپ کے غلاموں کو پیش کیا جائے گا ممتاز قادری کے والد نے بات کیا کی؟ وہ کہنے لگے میرے چھ بیٹے ہیں ایک میرا بیٹا دو بار سدائے موت سن کر اڈیا جیل میں بیٹھا ہے یہ بات بڑی توجہ والی ہے حضرت بلال نے عرض کی حضور کی قیامت تک جب بڑی بڑی باتیں ہوں گی تو آپ کے غلام کو پیش کیا جائے گا ممتاز قادری کے والد کہنے لگے ایک تو میں دے چکا ہوں ناموس رسالت پر اہندہ بھی ضرورت پڑی حضور کی عزت اور ناموس کو تو باقی پانچ بیٹے بھی میں پیش کر دوں گا آخری بات وہ رو پڑے آخر میں وہ رو پڑے ان کو تقریر کسی نے سکھائی نہیں تھی میں نے بھی ان کو نہیں کہا تھا آپ نے تقریر کرنی ایسے بائیں طرف میرے ساتھ بیٹھ کر آخری بات جو انہوں نے کی وہ رو پڑے وہ کہنے لگے کہ میں بوڑھا آدمی ہوں انہوں نے کہا یہ تو علماء بتائیں گے کہ میری قربانی اسلام میں قبول ہے یا نہیں میں تو بوڑھا ہوں بوڑھے جانور کی قربانی نہیں لگتی تو پتنی میری لگتی ہے یا نہیں کہ میں بوڑھا آدمی ہوں یہ علماء بتائیں گے میری قربانی لگتی ہے یا نہیں اگر حضور کی عزت کو ضرورت پڑی تو میں بوڑھا بھی حاضر ہوں ممتاز قادری کے والد اس طرح جب میرے ساتھ بیٹھے نا تو انہوں نے مجھے خط دیا ممتاز قادری کا چار صفوں پر مشتمل ہے وہ سارا بتانے والا تو نہیں ہے بڑی خطرناک باتیں ہیں اس میں ایک بات بتانے والی ہے حضور قیامت تک جب بڑی, بڑی بڑی باتیں ہوں گی تو آپ کے غلاموں کو پیش کیا جائے گا ممتاز قادری نے اس کے اندر مجھے یہ کہا کہ آپ نے دعا کروانی ہے میری رہائی کے لیے نہ مجھے کسی چیز کی ضرورت ہے کوئی اس نے ایسی بات نہیں کی کہ مولانا صاحب میں مر گیا ہوں میرا بلڈ پریشر بڑا ہائی ہوتا ہے پندرہ فٹ کی دیوار انہوں نے میرے سامنے اور بنا دی اور مجھے بڑا تنگ کرتے ہیں میرے چھوٹے بچے کی بھی تلاشی لیتے ہیں وہ بم باندھ کر تو اندر نہیں آ سکتا اس طرح کہ اس نے کوئی فریاد نہیں کی آخری سنیں یار یہ حضور کے غلام بات کر سکتے ہیں کیا تک اس نے ایک ہی مجھ سے دعا کی درخواست کی اپنے خط کے اندر چار سفے کے خط میں ایک ہی بات کی ہے کہا کہ مولانا اگر میں رسول اللہ کے نام پر قربان ہو جاؤں تو میری آپ سے آرزو ہے کہ دعا کرنا میرا چھوٹا بچہ جو محمد علی ہے تین سال کا جب میں حضور کی عزت پر قربان ہو جاؤں تو میرے جانے کے بعد میرا بیٹا بھی وہی کام کرے جو میں کر کے جا رہا ابھی تو ہم اس کو نہیں چھڑا سکے وہ بیٹے کے لیے بھی یہ تمنا کر رہا ہے عزلمکار مفیہ فا کنہ اجاز وفی نا بے کا ید یا رسول اللہ جب بڑے بڑے لوگ دل ہار بیٹھیں دو بار سزائے موت سننے کے بعد پھانسی کی سزا پانے کے بعد باپ پھر تمنا کرے میرا بیٹا بھی یہ کام کرے کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں رہے گا یوں ہی ان کا اب یہ نعرہ لگا دیں میری گفتگو تو ختم ہو گئی کم از کم اب یہ تو نارا لگا دیں آپ پہلے بھی آپ نے بڑے جاندار لگائے لیکن یہ لگائیں رہے گا یوں ہی ان کا سب کی آواز آئے رہے گا یوں ہی ان کا پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے خاک ہو جائیں ادب جل کر مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں واخر اداوان